صلی اللہ علیہ وس وسلم تسلیمًا كثيرا. اما بعد جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق بعض احکام اور مسائل کا درس جاری ہے آج کے درس میں میں بعض احکام اور مسائل بیان کروں گا ایک چیز میں نے چھوڑ دی تھی پہلے جان بوجھ کے چھوڑی تھی ضوابط الجہاد جہاد کے ضابطے یہ میں آخری درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا تقریباً بیس کے قریب ضابطے ہیں آخری درس میں اس لیے کہ تقریباً سارے کے سارے درس جو دروس ہوئے ہیں ان سب کے خلاصے کے طور پر میں بیان کروں گا انشاءاللہ تو جو چیزیں بھول گئی ہوں گی وہ پھر سے دوہرانیں گے ہم لوگ تو ضوابط الجہاد مجھے یاد دلانا کہ آخر میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا آج کے درس میں بعض احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں پہلا مسئلہ ہے آج کے درس میں مسلط الولاء والبراء دوستی اور دشمنی کی بنیاد اس مسئلہ کا تعلق جہاد سے ہے اور اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اس مسئلے کو سمجھنے میں جس کی وجہ سے یہ افراتفری آپ سامنے دیکھتے ہو میں جو ہو رہی ہے اور جس کی زد میں صرف مسالم کافی نہیں ذمی یعنی یا, یا مستعمل کافی نہیں بلکہ کلمہ پڑھ مسلمان بھی اس کی زد میں آ چکا ہے اور قتل عام ہو گیا ہے مسلمانوں کا آخر اس مسلمان نے اس مجاہد نے یا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جہاد کر رہا ہے اس کے ضمیر نے اسے کیسے اجازت دی کو ایک کلمہ پڑم سما کا قتل کرے الا یہ کہ اس کی دماغ کو جس میں برین واش دماغ کو دھو لیا ہو کس چیز سے اس کے برین واش ہوا ہے کس طریقے سے اس کو اس حقیقت سے دور رکھا گیا ہے اس ولا اور برا کے مسئلے کی وجہ سے دوستی اور دشمنی جب حکمران کافر ہے حکمران کی مدد کرنے والے کافر ہیں ہر وہ مسلمان جو کافر حکمران کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے اور اگر کافر ہیں تو کافر کا قتل کرنا واجب ہے اس سوچ کو آگے لے کے بعض لوگ میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں انصاف کی بات ہے بعض لوگ آگے بڑھے ہیں اور جہاد جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج دہشت گردی بن گیا ہے جہاد اس سے بری ہے مجاہدین جو حق پر ہیں جو اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتے ہیں صحابہ کرام نے جہاد کیا تابعین نے جہاد کیا سلیف صالحین نے جہاد کیا وہ اس دہشت گردی سے بری ہیں تو اگر آج ہم اس مسئلے کو سمجھ لیں اس بنیادی مسئلے کو تو انشاءاللہ اللہ بات آسان ہو جائے گی اور بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اس بنیادی مسئلے کو سمجھنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ جو میں نے بات کی وہ غلط ہے یا یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تاحود کے دروس میں جو ایک پیپر میں نے دکھایا تھا آپ لوگوں کو نیٹ سے ایک ساتھی لے کے آئے تھے اس میں واضح الفاظ لکھے ہوئے تھے یعنی تکفیر کی انتہا تھی اس پیپر کے اندر حکمران سارے کافر ہیں جو ان کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے اب لوگوں میں نے پڑھ کے سنا وہاں سے یہ وہی سوچ ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مجاہدین کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پوری دنیا میں یہ ثابت کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ مسلمان زندہ ہے مسلمان بےغیرت نہیں ہے مسلمان کے پاس ابھی طاقت موجود ہے اور انہوں نے جلد بازی میں جذبات میں آ کر شریعت کی بنیادوں کو سمجھا نہیں اور اپنی ہمانفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو آگے کرتے ہوئے انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے اور آج امت میں صرف قتل و غارت ہی نہیں قتل غارت تو پہلے بھی ہو رہی تھی آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے سے بھی ہو رہی تھی ہر دور میں ہوتی چلی آ رہی ہے یہ ذلت مسلمانوں کو کئی سالوں سے گھیر چکی ہے لیکن اس مسئلے کو اس طریقے سے دنیا میں بیان کرتے ہوئے اور اس طریقے سے جہاد کو دہشت گردی میں تبدیل کرتے ہوئے اس کی زد میں صرف مسلمان ہی نہیں آئے بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نشانہ بنایا گیا اور ان کی شان میں بھی گستاخی کی گئی لوگوں نے ظالموں نے بدکاروں نے کافروں نے خاکے بنائے کیوں خاکے بنائے پچھلے میں بیان کر چکا تھا کہ اس میں کہیں ہماری اپنی غلطی تو نہیں ہے اور واقعی جب جہاد جیسی عظیم عبادت کو دہشت گردی کی شکل سے لوگوں کے سامنے لایا جائے گا اور اس دین کی تعلیم دینے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور انہوں نے یہ تعلیم قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے تو ظاہر ہے کبھی گستاخی قرآن مجید کے حد میں ہوتی ہے کبھی گستاخی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں مسرت الولا اللہ کی جو بنیادی قاعدے ہیں نمبر ایک حسود اور جماعت دوستی اور دشمنی صرف اللہ تعالی کے لیے کرتے ہیں دین کے لیے کرتے ہیں اور لوگوں کی قسمیں ہیں جن سے وہ دوستی اور دشمنی کرتے ہیں اللہ تعالی کے لیے نمبر ایک اہل مسلمان جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور مسلمانوں سے محبت کرنا عبادت ہے لیکن ان مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک ایمان کامل والے مسلمان یعنی یہ وہ مسلمان ہیں جو موحد ہیں جو کبیرہ گناہوں سے دور ہیں صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں ان پر اصرار نہیں کرتے اگر کوئی کبیرہ گناہ ہو بھی جائے تو اسے فوراً توبہ کر لیتے ہیں ایسے مسلمانوں کے ساتھ ایسے جماعت کا یہ نظریہ ہے یہ عقیدہ ہے کہ ان سے مکمل محبت کرنی چاہیے اور ان سے مکمل محبت کرتے ہیں دوسرے قسم کے مسلمان وہ ہیں جو موحدین تو ہیں لیکن کبیرہ گناہ کرتے ہیں سود کھاتے ہیں زنا کرتے ہیں والدین کی نافرمانی کرتے ہیں بدکاریاں کرتے ہیں اور ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتے عاصی مسلمان گنہگار مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں اہلسند اور جماعت کہ یہ نظریہ ہے کہ ان سے محبت کرتے ہیں لیکن اتنی محبت جتنا ان کا ایمان ہے اور ان سے نفرت کرتے ان کی اعمال کی وجہ سے ان کی بدکاریوں کی وجہ سے جتنے وہ برے کام کرتے ہیں مکمل محبت بھی نہیں اور مکمل نفرت بھی نہیں جتنے وہ اچھے کام کرتے ہیں اتنی محبت ہے جتنے وہ برے کام کرتے ہیں ان برے کاموں کی وجہ سے اس کی ذات سے نہیں جو برے کام انہوں نے کیے ہیں ان برے کاموں کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو نصیحت ضرور کرتے ہیں یہ ان کا حق ہے دوسری قسم کے لوگ اہل الکفر، کافر جو ہیں حضول جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کافروں سے بغض کرنا چاہیے نفرت کرنی چاہیے اور کافروں سے نفرت کرنا عبادت ہے کافروں سے کسی صورت محبت نہیں کر سکتے لیکن کافروں کو بھی دو قسمیں ہیں بغض تو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک محارب کافر جو جنگ کرنے والے کافر ہیں تو بوجھ تو ان کے ساتھ ضروری ہے عبادت ہے نفرت ان سے کرنا عبادت ہے اس کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے اس کی مکمل تیاری کرنی چاہیے اپنی طاقت کے مطابق اور ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے نہ خرید و فروخت کا نہ تجارت کا نہ دوستی کا کسی بھی ذریعے سے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ محارب ہیں یہ محاربین ہیں یہ جنگ کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہیے دوسری قسم کے کافر وہ ہیں جن کو مسالمین کہتے ہیں اور ان کی تین قسمیں ہیں ذمی معاہد اور مستعمن پچھلے درس میں میں نے بیان کر چکا تھا پچھلے دروس میں کہ ذمی کون ہے معاہد کون اور مستعمن کون ہے ذمی کون ہے وہ کافر جو مسلمان ملک میں رہتے ہوئے جزیہ دے جزیہ ایک خاص مال ہوتا ہے جو حق مقرر کرتا ہے اور وہ اس کافر سے لیتا ہے اور اس کے عوض میں کافر کو کیا ملتا ہے ان حفاظت مستعمن کون ہے وہ بتائے گا مستعمن کون ہے تھوڑا ساتھ پڑھا کر مستمن وہ کافر ہے جو مسلمان ملک میں داخل ہوتا ہے کسی کی امان کے کسی کے امان کے ذریعے سے یہ امان دینے والا کون ہے کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے کوئی بھی مسلمان اگر کوئی کافر مسلمان ملک میں داخل ہو وہ محارب کافر کوئی مسلمان ملک میں داخل ہو اور اس کو کوئی مسلمان امان دے دے تو سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کو اس کو امان دیں یہ اس مسلمان بھائی کا حق ہے جس نے اس کو امان دیا ہے معاہد کون ہے وہ کافر جو مسلمان ملک میں داخل ہوتے کسی عہد کانٹریکٹ کی بنیاد پر یہ عہد حاکمی وقت جو ہے گورنمنٹ جاری کرتی ہے جیسے کہ آج ویزا پالیسی ہے ویزا جو ہے یہ عہد ہے مسلمان ملک نے اس کو عہد دیا ہے کہ تم آؤ ہمارے ملک میں تم ہمارے لیے خدمت کرو ہم تمہیں امر و امان دیں گے تمہاری حفاظت کریں گے تم سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور تم ہم سے فائدہ اٹھاؤ ان کافروں کے ساتھ محبت تو دور کی بات ہے نفرت کرنا ان سے نفرت کرنا واجب ہے کیونکہ بنیادی قاعدہ وہی ہے کافر سے تو محبت کر ہی نہیں سکتے لیکن دنیاوی تعلقات بنانے میں کوئی حرج نہیں وعدے پورے کرنے میں کوئی حرج بلکہ فرض ہے کہ ایسے کافر کے ساتھ وعدہ پورا کیا جائے جس عہد پہ وہ آیا ہے اپنے عہد کو پورا کرو جو زبان سے اپنے اس سے کانٹیکٹ کیا ہے جو سچ کا ہے اس سچ کو پورا کرو اسے دھوکہ نہ دو اور دنیاوی امور میں ان کے ساتھ تعامل جو ہے وہ جائز ہے اب یہاں پر کافروں کے ساتھ تعامل کس طریقے سے کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ بعض احادیث بیان کر دوں ماہدین مشتان کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے پہلے دلیل صاحب بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنہ وإن ریحها یوجد من مسافتی اربعین سنہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی معاہد کا قتل کیا وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اگرچہ بشک جنت کی خوشبو 40 سال دور محسوس ہوتی ہے تو وہ شخص جو کا قتل کرتا ہے وہ جنت کے خوشبو نہیں پائے گا صحیح بخارے کی روایت ہے اور صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذمت المسلمین واحدہ مسلمانوں کی ذمت ایک ہی ہے یو جیر و ادنام کما پناہ دیتا ہے ان سے چھوٹے کا چھوٹے درجے والا مسلمان جیسے کہ ان کے بڑے پناہ دیتے ہیں عمان اخفر ذمت مسلم جس نے ایک مسلمان کی ذمت کو توڑا فعليه لعنه الله توسر الله تعالى کی لعنت ہے والملائكه اور فرشتوں کی لعنت ہے والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی لعنت ہے متفق علیہ حدیث سے بخاری مسلم تو یہ دلیل ہے مستامن کی پہلے دلیل تھی معاہد کی یہ دلیل ہے مستامن کی وسلم فرماتے ہیں الا من ظلم معاهدا او انتقصه او کلفه فوق طاقتے او اخذ منه شیء بغیر طیب نفس فانا حجیجه یوم القیامه الله اکبر اس روایت کو علامہ الباجنی نے صحیح فرمایا ہے الفاظ پر غور کریں ذرا بیشک جس نے پر ظلم کیا اب قتل کی بات ختم ہو گئی ہے جس نے معاہد کا قتل کیا تو وہ جنت خوشبو پا نہیں سکتا جس نے معاہد پر ظلم کیا او انتقصه يا اس کی انسلٹ کی اس کی تنقید کی اس کی ذلت کی او اوکلف و کپاقتی یا اسے ایسا کام سوپا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہے جو ہم عہد میں نہیں تھے اس عہد سے زیادہ اس سے کام لینے کی کوشش کی او اخذ اقدمن حسین بغیر قیبی نفس یا اس سے کوئی ایسی چیز لی جس پر وہ راضی نہیں تھا فن حجی جوہ یو تو قیامت کے دن اس کافر کی طرف سے اس شخص کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا حجت قائم کرنے کے لیے ہے نا حجیڈ ہو گئی ہو ایک مشہور قصہ ہے ام ایمن ام ام ہانے ام ایمن امن امہانے امہانے عمانے جو ہے صدر علی بن طالب کی بہن ہے فتح مکہ کے موقع پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کافروں کے نام جاری کر دیے کہ ان کافروں کو قتل کرنا ہے ہر صورت میں اگرچہ یہ کاپے کے کپڑے کو پکڑ کے نہ کھڑے ہو جائیں اس کے باوجود بھی ان کو قتل کرنا ہے ان لوگوں میں سے ایک شخص کا نام ابو بیرا تھا مشرک ابو بہرا ان کا اس شخص کا نام بھی اس رسم میں موجود تھا تو ابو بیرا نے جب دیکھا کہ اس کی بہت قریب ہے سدنا علی بن ابالب اس کے پیچھے تلوار دے کے آ رہے ہیں تو وہ شخص بھاگا اور ام عمہانی رولانہ کے گھر گھس گیا اور یہ کہا کہ مجھے پناہ دو اے ام ام دومہ رولانہ کوئی علم نہیں تھا پیچھے کون آ رہا ہے انہوں نے کیونکہ وہ پڑوسی تھے ایک جگہ پہ انہوں رہتے نے انہوں نے پناہ دے دی تھوڑی دیر کے بعد سے رب داخل ہوتے ہیں اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عما نے رو فرماتی کہ میں نے اس شخص کو امان دے دی ہے سجن ربال نے کہا یہ کافر اس کا کو کوئی امان نہیں ہے دونوں کا جھگڑا ہوا وہ جب جھگڑا و تناز ہوا تو کس کی طرف رجوع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر, من اجر یا جس کو تو نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی اے یہاں پر ایک عورت نے بھی پناہ دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو حکم جاری کر دیا تھا کہ اس کو قتل کرنے اس کو بھی اس حکم کو بھی نبی کریم صحت ختم کر دیا اب کافروں کے ساتھ جو ہم تعلق رکھتے ہیں اس کی مختلف قسمیں ہیں نمبر ایک وہ مختلف احکام ہے اگر کوئی سوال کرے کافروں کے ساتھ تعلق کا کیا حکم ہے تو جواب میں تفصیل ہے یاد رکھیں نمبر ایک خرید اور یہ جو حکم ہے یہ ان کافروں کے ساتھ جو, جو مسالمین ہیں جو جنگ نہیں کر رہے ان کی بات ہو رہی ہے مباح تعلق ہے ان کافروں کے ساتھ جو مسالمین ہیں اور یہ جو مباح جو جائز تعلق ان کے ساتھ یہ خرید و فروخت ان کو دعوت دینا ان کی دعوت پہ جانا ان کے ساتھ معاہدے کرنا یا ان کے ساتھ احسان حسن سلوکی کرنا تو یہ جو طریقے ہیں یہ جائز ہیں کافروں کے ساتھ بھی اس کی دلیل میں اللہ تعالی فرماد صورت علم و میں لنحا کم الدین بے بشكل اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان کافروں سے جنہیں تمہارے خلاف جنگ نہیں کی دین میں, میں دنیا کی بات نہیں ہو رہی لمع قاتل فدین جو تمہارے دین کے دشمن نہیں ہے غلام خرجو کمندیا رکم اور تمہیں نہیں نکالا تمہارے گھروں سے انت بر ایسے کافروں کے ساتھ اگر تم تبرم تقسط علیہ ایسے کافروں کے ساتھ اگر تم حسن اخلاق سے بل سے پیش آتے ہو اور عدل و انصاف کرتے ہو ان کے ساتھ تو ایسے کافروں کے ساتھ حسن اخلاقی اور عدل انصاف کرنا چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے دوسری قسم کا تعامل ہے محرم حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے کافروں کے ساتھ پہلے قسم کا تعلق جو ہے وہ جائز ہے مسالمین کفار جو ہیں وہ خرید و فروخت عہد اور ابنوں و مان دینا دوسری قسم کا تعلق جو ہے کافروں کے ساتھ وہ معصیت ہے گناہ ہے اور محرم اس کا حکم حرام ہے یہ ایسے کافروں کے ساتھ جو جنگ پہ تلے ہوئے ہیں ان کی کسی طریقے سے مدد کرنا اور یہ مدد جو ہے بشت یہ کہ دین میں نہ ہو مدد کی گئی دنیا کے تعلق سے لیکن ہے یہ جنگجو جنگی کافر ہیں جو جنگ کرتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ایسے کافروں کے ساتھ مدد کرنا حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے اس کی دلیل میں سید بخاری مسلم میں سعید نہ وطن ہو کا مشہور قصہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے اس خبر کو چھپا دیا اچانک حملہ کریں گے اور بغیر کسی زیادہ نقصان ہونے کے ہم مکہ کو فتح کر لیں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی سید بن ابی بلن مشہور بدری صحابی ہیں ان کے گھر والے مکہ میں تھے ہجرت جب انہوں نے کی تو اکیلے اپنے گھر والوں کو ساتھ نہ لے کے آ سکے مشرقین مکہ جو تھے ظالم کافر بدکار لوگ ان مسلمانوں کو یا ان مسلمانوں کو جو ہجرت نہیں کر سکے ان کو بہت ہی تکلیف پہنچاتے تھے مختلف قسم کے عذاب مختلف قسم کی بدسلوکیاں کرتے ہوئے ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے تو سیدن ابن ابھی بلتے آغاز ایک خط لکھتے ہیں مشرکین نے عرب کے نام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تم لوگ تیار کر لو اور یہ خط ایک عورت کو دے, دے دیا جو مکہ کی طرف جا رہی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ وحی وہی نازل کی اور نبی کریم صاحب وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ فلاں عورت جو ہے فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ ہوگی تو اس عورت کو روک دیا جائے اس عورت کے پاس خط ہے عرب کے نام چنانچہ نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بربالب سید المقاد عنہم عرم اجمعین کو اس جگہ پہ بھیجتے ہیں اور جگہ متعین کرتے کہ فلاں وقت یہ عورت فلان جگہ پہ ہوگی وہاں پر اس عورت کے پاس ایک خط ہے اس خط کو لے کے آنا ہے چنانچہ دونوں صاحبی الرحمٰن اجمعین اس جگہ پہ جاتے ہیں اور واقعی اس عورت کو وہاں پہ پاتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں اور اس عورت کو بڑے ادب سے مخاطبو کرے کر کہتے کہ تمہارے پاس خط ہے وہ خط ہمارے حوالے کرو وہ عورت کہتی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے انکار کرتی جیسا کہ عام طور پہ لوگوں کی عادت ہے لیکن سد علی بنب طالب اصرار کرتے ہیں کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور سچ ہے کبھی غلط بات نہیں کرتے خط آپ کے پاس ہے آپ پیار سے اگر خط ہمیں دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہم ہم لوگ تم کو ننگا کر کے تمہاری تلاشی دیں گے اور خط تم سے مل کے رہے گا اس کافی عورت نے دیکھے جور تو اس نے بول لیا لیکن بے پردہ ہو جائے یہ اسے گوارا نہیں تھا اس نے وہ خط اپنے بالوں سے نکال کر دے دیا لیکن غیر مرد اسے ہاتھ لگائے غیر مرد اسے براہ نہ کریں یہ اس کو منظور کبھی نہیں تھا اور اس میں یاد رکھیں یہ اس دور کی کافر عورت تھی تو آج کے دور میں جو مسلمان عورتیں ہیں اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے آہستہ آہستہ بے پردگی پھیل رہی ہے آہستہ آہستہ <کم> یہ بدکاریاں پھیل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمارے ما اور بہنوں کو توفیق عطا فرمائے کو حجاب شرعی کو اپنے دل سے محبت کرتے ہوئے حجاب شریحی استعمال کریں اور اپنی عزت اپنے آبرو کو بچائیں خط لے کے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبی رحمتہ وسلم خط پڑھتے ہیں لکھائے حاطم حاطب بن عبی کی طرف سے مشکن عرب کے نام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں تم لوگ آگاہ ہو جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاطب کو بلاتے ہیں اے حاطب تم نے یہ کیوں کیا صدر حاطب بن عبی عنہ بڑے انکساری کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالی کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے مجھ سے تعطا فرمائے گا مجھے یقین ہے لیکن میرے گھر والے مکہ میں تھے کافری کافر مشرقین جو ہے ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے تو میں نے یہ سوچا کہ میرا ایک ہاتھ ان کے اوپر ہو جائے جس کی وجہ سے وہ میرا احسان مند ہو جائیں اور جس کی وجہ سے میرے بیوی اور بچے جو ہیں ان کے شرط سے محفوظ ہو جائیں میں نے صرف یہ چاہا باقی کامیابی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کرنی ہے فتح مکہ ہو کے رہے گا آپ پر فرما دیا ہے تو ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے کہ فتح مکہ ہو کے رہے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ بات سنی دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں حالانکہ یہ بات باجوی عام بات نہیں ہے جنگ کا معاملہ ہے سابق صاحبہ کرام کو جانے بھی جا سکتی تھی خطرہ بھی ہو سکتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی جلد بازی نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی بات سنی مکمل طور پہ سنی پھر اپنی بات کہی اور یہ یہاں پر پیغام ہے ہر اس شخص کے لیے جو بات کو ایک طرف سے تو سنتا ہے بات اگر مکمل نہیں ہوتی اپنے فتو جاری کر دیتا ہے بات کو اچھی طرح سنو اور سننے کے بعد اس کو سمجھو پھر جو بھی بات کرنی ہے بات کو سمجھنے کے بعد اس کا جواب دو سری رحم الخت رفلعن عنہ اس وقت موجود تھے سجد عمر بن خطاب نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مجھے اجازت دو میں اس منافق کا قلم کر دوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو کیا جانے اللہ تعالیٰ نے بدر صحابہ کے دل میں جھانک کر دیکھ کے یہ فرمایا ہو کہ جاؤ تم جو کچھ بھی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا تو یہاں پر سری رحت ابھی بھل چاروں پر عنہ کافر نہیں تھے منافق نہیں تھے کفر کا فتویٰ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اور نہ ہی سید الحمد نے سید رحم خطاب سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی انہوں نے بھی منافق سمجھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا اور فرمایا کہ کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں ہے بدری صحابی ہیں بس بعض لوگ سمجھتے کہ بدری صحابی ہونے کی وجہ سے وہ کفر سے نکل گئے یہ بات درست نہیں کفر اور شرک ایسے گناہ ہیں جو جس کے سامنے کوئی بھی عمل صالح ٹھہر نہیں سکتا اگر نبی کو نبوت نہیں ٹھہر سکتی شرک کے سامنے کفر کے سامنے تو پھر بدری صاحب کی جنگ بدر کیا کام آئے گی رت کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں سورج زمر میں لائن اشرت ہے لہ بتن میں عملو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی کرے میں تیرے سارے کے سارے اعمال اکارت کر دوں اگر عمل صالح سے اگر شرک سے عمل سال باطل ہو جاتا ہے اکارت ہو جاتا ہے تو پھر جنگ بدر کیسے کام آ سکتی ہے تو یہ غلط فہمی ہوئی ہے بعض لوگوں کو کہ ہاتھ میں ہاتھ میں بل, بل تک تو کفر کا ارتقاب کیا لیکن جنگ بدر کی وجہ سے وہ کہیں کفر معاف ہو گیا کس نے توبہ کی ہے شرک ہر مشرق کافر ہے ہر مشرق کافر ہے کہ نہیں اگر کفر سے اور شرک سے سارے عمل اکارت ہو جاتے ہیں تو جنگ بدر کیسے کام آ سکتی ہے یعنی بدری صحابی ہونے کی وجہ سے کیونکہ حدیث کے لفظ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے بدری صحابی کے دلوں میں جھانک کر یہ فرمایا ہے بعض یہ نے کہ بدری صحابی ہیں اس لیے ان کو معافی ہو گئے وہ کفر سے نکل گئے اگر نبی کو نبوت کفر کی وجہ سے چلی جاتی ہے نہیں ٹھہرتی نبی کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں تو بدری صحابی کے جنگ بدر کیسے کام آ سکتی ہے میں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ ہاں وہ نبی کے انسان <سنگ> کی طرف ہے یعنی یہ سب سے بڑی بات میں نے کی ہے نبوت کی سے بہتر کوئی عمل بھی نہیں ہے کیونکہ نبوت اللہ تعالی خود چنتا ہے المصطفین الخار اگر شرک اور کفر سے نبوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو بھائی یہ تو بھائی تو ہر بشر کافر ہے میرے بھائی ہر مشرق کافر ہے کہ نہیں تو پھر فرق کیا ہے اگر اگر ہاتھ میں بلتا ہے نہیں, کافروں مدد کر کے نوی کافر ہو گیا تھا جیسے بعض لوگ میں نے خود پڑھا ہے, کتابوں میں پڑھا بعض لوگ کہ کافر ہو گیا لیکن جنگ بدر نے اسے کفر سے نکال لیا جنگ بدر کی وجہ سے توبہ نہیں یاد رکھیں جنگ بدر کی وجہ سے وہ کفر سے نکل گیا کوئی حدیث کے الفاظ توبہ کے نہیں ہیں حدیث کے الفاظ ہیں جنگ بدر کے اگر جنگ بدر یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ بدر سے وہ کفر سے نکل گیا تو بات درست نہیں ہے کفر نے پہلے کیا بعد میں کیا جگ بدر سے پہلے یا بعد میں بعد میں کیا تو جگ بدر کا فائدہ ہے اکارت ہو گیا نا تو جو عمل اکارت ہو چکا ہے وہ کیسے کام آ سکتا ہے کفر سے کیسے نکال سکتا ہے اور شرک جو ہے شرک اکبر جو ہے وہ کفر اکبر ہے ہر مشرک کافر ہے تو اگر شرک سے یعنی کفر سے نبیک انبوت چلی جاتی ہے تو بدر صحابے کی جنگ بدر کیسے کام آ سکتی ہے اب سمجھے یہ بات الحمدللہ اور یہاں پر ایک چیز دیکھیں <تصفح> یہاں پر جو مدد کی گئی وہ دین کے لیے نہیں تھی کس چیز کے لیے تھی دنیا کے لیے تھی اپنے بھی بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا اگر دین کی وجہ سے ہوتی تو بات کچھ اور تھی اس کی وضاحت ابھی آگے دیکھیں تیسری قسم کا تعام کافروں کے ساتھ ہوتا ہے کفر اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور یہ ان کافروں کے ساتھ تعاون ہے ان کافروں کے ساتھ مدد ہے دین کی وجہ سے کہ کفر کا سر بلند ہو اور مسلمان جو ہیں وہ ضرورخوار ہوں ان کا دین کیونکہ اس متمدن دور کے لیے اچھا نہیں ہے یہ بے فائدہ دین ہے نعوذ باللہ تو کافر جو ہیں وہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے ان کے پاس سب کچھ ہے تو ان کو آگے آنا چاہیے اور اس دنیا میں بہتری جو ہے اس دنیا کی بہتری ان کافروں سے ہو سکتی ہے لہذا ان کافروں کی مدد کرنی چاہیے اور یہ جو مدد ہے یہ دین کی بنیاد پہ ہے کہ کفر کا سر بلند ہو اور دین اسلام جو ہے وہ نیچے ہو یامل کفر اس کی دلیل میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ سُورَةُ الْمَعْدَى مِنْ اور سے بخاری میں سید عبداللہ بن عباس رضا عنہما بیان کرتے ہیں کہ مشرقین جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تعالیٰ اس دو قسم کے تھے ایک اہل حرب تھے ان سے جنگ کرتے تھے اور ایک اہل اہل تھے جن سے وہ جنگ نہیں کرتے تھے مشرقین کے دو قسم تھے ایک وہ جو جنگ کرتے تھے تنریق کے خلاف جنگ کرتے تھے اور دوسرے قسم کے وہ کافر جو کافر تھے مشرک تھے لیکن عہد تھا اور جن کے, جن کے ساتھ عہد تھا ان کے خلاف جنگ نہیں کرتے تھے تو یہاں پر صورت معاہدہ کی آیت کہ یہود نصارہ کو دوست نہ بناؤ جو ان کو دوست بنائے گا وہ ایک دوسرے کے دوست جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہیں میں سے ہے وہ میں تون کوں فنحمن بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہر کافر کے لیے ہے کافر کے ساتھ کسی قسم کی دوست ہے, کسی قسم سے متعلق جائز نہیں ہے اور یہ آیت دلیل ہے کہ جس نے بھی کافر کے ساتھ دوست رکھی وہ کافر ہے بغیر تفصیل بیان کرنے کے کتنی آیات اور حجیت کو چھوڑ کر صرف ایک آیت کے جزو کو بیان کرتے ہیں ایک آیت کے حصے کو اور یہ نا ہے تفصیل بہت ضروری ہے کافروں کے قسمیں اور ان قسموں کے تحت حکم جاری کیا جاتا ہے تو ایسے کافر یا ایسے جنگی کافر کے ساتھ تعلق رکھنا دوستی رکھنا دین کی وجہ سے یہ کفر ہے دار اسلام سے خارج ہونے والا عمل ہے اس میں اللہ تعالی کا انصاف ہے ایک شخص ہے اس کو اس دین سے نفرت ہے زبان سے تو کلمہ اس نے پڑھ لیا لیکن دین سے نفرت ہے کبھی نماز پڑھی نہیں نمازوں کا وہ مذاق اڑاتا ہے داڑی والوں کو نہ مذاق اڑاتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دین کی وجہ سے مسلمان ضلیل ہیں نعوذ باللہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ کہنے والی باتیں یہ لوگ موجود ہیں آج کل اس دور میں بھی موجود ہیں مسشرقین جو ہیں جو سیکولر سوچ رکھتے ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز روزے ہر جگہ قرآن ہے اپنی مسجد میں رکھو باقی جو خرید فروخت معاملات ہیں شادی بیاہ کے معاملات ہیں. کیا ضرورت ہے اس میں دین کو لانے کی یہ قرآن تھا یہ دین تھا نبی کے زمانے میں آج کے متمدن ٹیکنالوجی کے دور میں کیوں ہمیں پیچھے کرنا چاہتے ہو تم لوگ عورت پرد پرد پرد پردے میں رہے تمبو میں رہے عورت یہ, یہ کہاں کا انصاف ہے تمہارا عورت کو بھی آگے آنے دو اور شراب ہے یا کچھ بھی انسان کے پاس عقل ہے اس کی عقل پہ اس کی زندگی گزارنے دو کیا شراب حرام ہے کیا سور کا گوشت حرام ہے کیوں لوگوں کو پریشان کر دیا حلال ہے یہ حرام, حرام ہے وہ حرام ہے وہ حرام ہے لوگوں کو زندگی کو آسانی سے दो क्यों लोगों زندگی میں مصیبتیں کھڑی کر دیتے ہو जो लोग یہ سوچ رکھتے پھر جب کافر حملہ کرتا ہے مسلمانوں پر ان کو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے کفر کا سر بلند ہوتا ہے ان کو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ایسے شخص کے دل کے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہے نہیں میرے بھائی تو یہ وہ لوگ ہیں جو کفر اکبر کے مرتکب ہوتے ہیں جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں اور ان کے دین کی سر بلندی کے لیے خوش ہوتے ہیں اور نفاق کے اکبر کی قسم میں سے ایک قسم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کما پڑنے کے بعد کفر کی سر بلندی پر خوش ہو اور مسلمانوں کی سر بلندی پہ اسے دکھ ہو اور غم ہو ابھی مسلمان کیسے جیت گئے یہ جنگ ارے مسلمان کیسے آگے جا رہے ہیں ارے ایسے شخص کے اندر ذرہ برابر ایمان بھی ہے تو یہ کافر ہے اگر دوسرا شخص ہے وہ دنیا کے لیے اپنی کرسی کے لیے اپنی مال و دولت کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے کسی کافر کی مدد کرتا ہے لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے دین دار بھی ہے اور دین اسلام کو اوپر بھی دیکھنا چاہتا ہے سر بلندی بھی دیکھنا چاہتا ہے دین اسلام کی تو کیا دونوں برابر ہیں جو پہلے تھا وہ تو کافر ہے اس میں کسی کو شک نہیں لیکن یہ دوسرا ہے اس کے خون میں شیطان دوڑتا ہے اور کوئی بھی انسان جو گناہ گرا کبیر ارتقاب کر سکتا ہے ہم کو معصوم نہیں ہے گناہ کسی انسان سے بھی ہو سکتا ہے لیکن کیا اس گناہ سے وہ کافر ہو گیا ہے نہیں تو عقل بھی اس کی گواہی دیتی ہے اور رصوص شرعیہ بھی میں بیان کر چکا ہوں تو اس قسم کے فرق جو موجود ہے لوگوں کے بیچ میں تو حکم بھی میں حکم بھی فرق ہونا چاہیے علماء کی بعض باتیں میں بیان کر دوں یہاں پہ شفسال احلفان حفم اللہ بیان کرتے ہیں کافروں کے ساتھ بعض ایسے معاملات ہیں جیسا کہ ان کے ساتھ عہد کرنا کانٹریکٹ کرنا اور ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا یہ موالات میں سے نہیں ہے دوستی میں سے نہیں ہے بعض لوگ اسے موالات سمجھتے ہیں بعض لوگ جہال شخص کو لفظ دیکھیں جو جاہل وہ سمجھتے کہ یہ موالات ہے یہ موالات نہیں یہ مدارات ہے موالات و مدارات کا فرق سمجھیں ذرا مولاد دوستی رکھنی ہے محبت کرنی ہے وہ تو نہیں ہو سکتا مدرات کیا ہے مدرات اگر مسلمانوں پر کوئی خطرہ ہو اور یعنی کافروں کا خطرہ مسلمانوں کے اوپر تو اس خطرے کو دور کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ اس سے تعلق جوڑا جائے جو دنیا کے پجاری ہیں ان کو کچھ دنیا دی جائے جس سے مسلمانوں پر یہ خطرہ ختم ہو جائے اور ان کے ساتھ یہ عہد کیا جائے اگرچہ دیکھیں ہر کافر ہمارے دین کا دشمن ہے ورنتر صاحب کے مل یہاں پہ دیکھیں کہ اگر ان کے خطرے سے محفوظ ہونے کے لیے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ موالات نہیں ہے یہ مدارات ہے مدارات یہ ہے کہ اب ان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے ان کو دنیا کا کچھ دیا جائے ان کے ساتھ جو ظاہر تمام معاملات ہیں وہ درست کیے جائیں شیشب جی آگے فرماتے ہیں المور تحتاج الفق تو ایسی باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور علمات پر رجوع کر کے ان باتوں کو سمجھا جا سکتا ہے بعض لوگ جو جہالت غلط فہمی کی وجہ سے لوگوں کو غلط بیانیں کرتے ہیں ان کو بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ایسی غلط باتیں نہ بیان کریں جی؟ یہ بات کہ کافر کو مال کی ضرورت نہیں تو غلط بات ہے کافر جتنی بھی محنت کرے دنیا کے لیے کر رہا ہے جیسے کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرول اس کے سامنے پٹرول ہے پیٹرول, پیٹرول دین ہی کیا تو دنیا ہی پیٹرول اس کو دنیا ہی چاہیے اس میں کسی کو شک نہیں ہے لیکن یہ مدارات جو ہے کیا یہ جائز ہے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کئی جگہ جیت چکے ہیں لیکن بعض کافروں کو زکوط کے مال سے بھی دیتے تھے المول وقل کون ہے دیتے تھے تعلیف کا مطلب کیا ہے ان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے اگر زکوت کا مال دہنا درست ہے جو رکن اسلام میں سے رکن ہے تو پھر ان کے ساتھ دنیاوی معاملات برقرار رکھنا کیوں غلط ہے تو یہاں پر بات جو ہے وہ ہو رہی موالات کی قسموں کی یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کافل سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے ان کا جواب میں شخص آپ بات بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں بات غلط ہے ہم ان سے اگر کچھ تعلقات رکھتے بھی ہیں صفات تعلقات جو کچھ بھی ہیں تو یہ مدارات میں ہے موالات میں نہیں ہے اب سیاسی تعلقات سے کیا ہوتا ہے یا صفات تعلقات سے کیا ہوتا ہے جو مصیبتیں آنے والی تھی ان کو اس عہد کی بنیاد پر روکا جا سکتا ہے اگر یہ عہد بھی نہ ہو تو پھر تو کیا روکے گا اس کا پھر کو وہ تو ویسے دشمن ہے شروع سے وہ تو ویسے بھی اس دن کو توڑنا چاہتا ہے لیکن ہمیں ایک ذریعہ نظر آیا ہے کہ اس کے ساتھ تجارتی تعلق قائم کی جائیں نہیں نہیں یہ الگ بات ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دیے گئے یہ غلط فہموں میں یہ سب باتیں بیان کریں گے کہ کس طریقے سے جب جہاد کی نوعیت دہشت گرد میں تبدیل ہو گئی اور امت میں فتنہ آ گیا ہے کس طریقے سے پوری امت میں یہ عذاب آ ہے اور کس طریقے سے علماء نے اس کو بیان کیا ہے اور کہاں کہاں پر غلطی ہوئی کہاں کہاں پر کس طریقے سے غلطی ہوئی اس کا جواب دیا ہے بات ہو رہی ہوں صرف اس میں ولا البرا کا مسئلہ دوستی اور دشمنی کیا کافروں کے ساتھ کسی قسم کی دوستی رکھنی چاہیے کہ نہیں کوئی تعلق رکھنا چاہیے کہ نہیں اس کی تفصیل ہم بیان کر رہے ہیں باقی جو آگے آنے والی باتیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں ان میرے ساتھی کو پہلے بھی کہا ہے جو بھی آپ کے ذہن میں جہاد کے متعلق سوال ہیں وہ آپ سب تیار کر لیں آخر جو دروس ہوں گے ایک یا دو وہ صرف و لطف کا ازالہ ہوگا انشاءاللہ شاء پر شیخ صالح علی شیخ کا بھی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں وہی تین قسم شیخ صاحب بیان کرتے ہیں اگر دنیا کے لیے ہو جنہیں کے معاملات ہوں یا کوئی رشتہ دار ہے کافر لیکن مسالم ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوکی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سم دہنے کے عید انہوں نے بیان کی ہے اور دوسری قسم جو حرام ہے وہ بھی بیان کی سے ہاتھ میں گڑتا قصہ بیان کرتے ہوئے اور تیسری قسم کی جو کافر کے ساتھ دوستی ہوتی ہے یا موالات ہوتی ہے اس کے دین کے لیے اس کی محبت کرتے ہیں اس کے دین کے لیے اس کو نصرت کرتے ہیں اس کے کفر کے لیے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کافر ادارا اسلام سے خالی ہے آگے ایک مسئلہ ہے حکمران کی فرم برداری کیونکہ آج جو مصیبت امت پہ آئی ہے وہ اور تفری جو ہم دیکھتے ہیں یہ اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک تو یہ ولا و بڑا کا مسئلہ میں, میں نے بیان کیا ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ حکمران کی فرما برداری کے متعلق بعض غلط فہمی ہے لوگوں کو حکمران کی فرما برداری کیسے کرنی چاہیے کب کرنی چاہیے کیوں کرنی چاہیے میں یہاں پر زیادہ بات نہیں کروں گا صرف چند قواعد رسول بیان کروں گا اس مسئلے میں تاکہ بات آسان ہو جائے نمبر ایک کہاں پہ تعلق سے نہیں وہ تو الگ ہے ایک پورا درس ہے ہاں یہ درس ہو چکا ہے پہلے لیکن کیونکہ اس کے متعلق جو میں مختصر بیان کرتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے پہلی بات تو یہ کہ احسد و جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے حکمران کی فرما برداری جہاں پر رسون جماعت کے علماء توحید کا ذکر کرتے ہیں شرک کا ذکر کرتے ہیں کفر کا ذکر کرتے ہیں ارکان ایمان کا ذکر کرتے ہیں اور مخالفین گروہ جو ہیں جہمی ہیں معتضیلی ہیں عشاء ہیں رافدہ ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں انہی عقیدہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں پانچ وری العمر کا باب و بانتے ہیں کہ حکمران کی فرما برداری فرض ہے اور عقیدے میں سے ایک اہم حصہ ہے نمبر دو حکمران کی فرم برداری واجب ہے فرض ہے اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں لیکن اختصار کے طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان یادین اطیعوا اللہ و عقیع رسول و منکم ونکم المر جو ہیں یہاں پر فسرین فرماتے ہیں کہ علماء اور عمرہ حاکم جو ہیں حکمران جو ہے وہ اور جو عالم ہیں وہ ان کی برداری کرنا واجب ہے اور اکبام کے فرم برداری کے وجوہ جو ہے یاد رکھیں وہ اللہ کہ کوئی معصیت کو حکم دے اگر وہ معاشیت کو حکم دیتے ہیں نا فرمانک حکم دیتے ہیں تب تو ان کی کوئی فرم برداری نہیں ہے معاشیت کے علاوہ دنیا کو بہتر کرنے کے لئے جو وہ حکم جاری کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف نہ ہو وہاں پر ان کی فرم برداری کرنا واجب ہے اور صحیح بخاری مسلم سیاستہ میں بہت سارے احادیت ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران کی فرم برداری کی فرضیت کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے ابھی وقت نہیں ہے کہ میں وہ بیان کروں آپ اس درس میں رجوع کریں تو انشاءاللہ تفصیل آپ کو مل جائے گی جو اصل بات ہے جو اس جہاز سے تعلق رکھتی ہے کہ حکمران وقت پر کب خروج کیا جائے کب اس کے خلاف کاروائی کی جائے یہاں پر اختلاف ہوتا ہے اس کی شرطیں ہیں بعض اللہ نے آٹھ کے قریب شرطیں بیان کی ہیں نمبر ایک حکمران کفر کا ارتکاب کرے نمبر دو یہ کفر جو ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھو سنو سنائی پہ نہ ہو نمبر تین یہ کفر اتنا واضح ہو کہ کس پہ شک نہ ہو کہ کفر ہے یا نہیں ہے نمبر چار تمہارے پاس دلیل ہو کہ جو اس نے عمل کیا ہے یہ کفری عمل ہے نمبر پانچ اس پر حجت قائم کی جائے نمبر چھ ہمارے پاس طاقت ہونی چاہیے کہ اسے اتار سکو نمبر سات اس کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے مفسدہ زیادہ نہ ہو امت میں قتل و غارت زیادہ نہ بڑھ جائے یعنی حکمران کے ہوتے ہوئے اس ظالم کافر حکمران کے ہوتے ہوئے جو مصیبتیں امت پہ ہیں اگر اس کے خلاف کارروائی کرنے سے اور مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں خط و اور شروع ہو جاتی ہے فطر فساد اور شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت رکنا چاہیے نہیں اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے یعنی اگر اس کے خلاف کاروائی کرنے سے مفضدہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور ضرر زیادہ ہو جاتے امت پر تو رکنا چاہیے اور آخر میں آٹھ نمبر پر کہ تمہارے پاس کوئی ایسا نیک اور سالح نعم البدل موجود ہو جو اس کی جگہ لے سکے اگر نعمل بدل بھی آپ کے پاس نہیں ہے ایک بدکار کافر کو اتارتے ہو اتنی محنت کرتے ہو اس کے بعد پھر دوسرا آ جاتے جو ویسا ہی ہوتا ہے تو فائدہ کیا ہے امت میں اتنے قتل غارت اور اتنی افراتفری کو پھیلانے کا فائدہ کیا ہو یہ کوئی حکمت کی بات نہیں ہے تو اس کے جگہ پہ ایسا حکمران ہونا چاہیے جو اس کی جگہ لے سکے یاد رکھیں میں تفصیل پچھلے ترسے میں بیان کر لی ہے کہ علماء حکمران اگرچہ فاسق ہے اور ظالم ہے اس کا ہونا اس سے بہتر ہے کہ کوئی حکمران نہ ہو کوئی افرت تفریح جب ہوتی ہے کتو غلط عام ہو جاتی ہے اور کوئی سرپرست نہیں ہوتا تو جس کی لاٹھی اس کی بحث اس قائدے پر عمل کرتے ہوئے کہیں پر بھی سکون کہیں پر بھی امن و امن و سلامتی کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور ایسی مثالیں آپ کے سامنے ہیں یعنی عقل مند انسان دوسروں کی غلطی کو دیکھ کر خود عبرت حاصل کرتا ہے اور میں نے پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ سمال کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے صمال میں اتنی افراتفری ہے کہ لوگوں نے اپنی مال اپنی جان اپنی عزت اپنا دین بچاتے ہوئے سمال سے نکل گئے کہاں جاتے ان کے جو دو جو قریب ترین ملک تھے ایک یمن تھا ایک جیپوتی تھا اور دونوں ہی دنیا کے غریب ترین ملک ہیں دونوں ملکوں نے ان کو لیا نہیں کہاں کیسے لیتے اندازی ان کو ہجرت کرنے والوں کو تو یوناٹیڈ نیشن کو کیمپ دے دیے ان کیمپوں میں بارڈر پہ کیمپ لگا یہاں پر زندگی گزاروں اور یہ کیوں ہوا لوگ کیوں بھاگے سیاد بر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو حکمران تھا کسی زمانے میں بڑا ظالم تھا اتنا ظالم تھا کہ جو اس شخص کے مخالفین گروہ میں سے لوگ ہوتے تھے ان لوگوں کو چوراہے پر کھڑے ہو کھڑا کر کے زندہ جلا دیتا تھا ظلم کی انتہا لوگوں نے اس کے خلاف تحریک چلائی چار گروہ اٹھے اس کو اتارنے کے لئے چار گروہ جو ہیں ان کے پاس اتنا اصلہ آ گیا کہ آج تک بھی سومال کے بچے بچے میں کلاشم کو شمالی بچے ہیں ان کے ہاتھ میں, میں کلاشم کو فاپ نظر آئے گی اتنا اصلہ انہوں نے اکٹھا کیا اور اس ظالم حکمران کو اتارنے میں کامیابی لوگوں نے حاصل کر لی اسے قتل کر لیا بعد میں کیا ہوا ان چاروں نے اپس میں جنگ شروع کر دی اب اقبران کون بنے گا اور ایسی جنگ ہوئی کہ جس کی زد میں درند پرندی نہ بچے انسان تو انسان جنگلوں کو آگ لگا دی گھروں کو آگ لگا دی جو عام لوگ تھے بیچارے جو کسی گروہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان کو مجبور کسی گروہ کے ساتھ تعلق رکھنا پڑا طاقت جو ان چاروں کے پاس ہے کہاں جاتے ہیں جو تعلق نہیں رکھتا تھا تو جو چار مختلف گروہ تھے وہ سمجھتے وہ یہ ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہے ان کو ویسے قتل کر دیتے مردوں کو قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو لے جاتے تھے اور اسی طریقے سے افراتفری بڑھتی گئی لوگوں نے ہجرت کر لی وہاں سے نکل کر یمن کو جانا چاہے ان کو روک دیا گیا جپوتی جانا چاہتے تو ان کو روک دیا گیا ایک بوڑھا کیمپ میں بیٹھے ہوئے شام کے وقت جب ایسے اکٹھے ہوتے لوگ اور باتیں کرتے ہیں تو ایک بالکل کمزور سفید داڑھی ایک بوڑا بیٹھا ہوا تھا تو باتوں باتوں میں سیاد بری کا ذکر ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ہم و خوار ہیں کچھ لوگ گالی دے رہے تھے تو اس بوڑے نے کہا تم لوگ یہ کہو سیاد بری رضی اللہ عنہ تو لوگ متعجب ہوا اس ظالم کو تم ایسے کہہ رہے ہو کہ اللہ اس پہ راضی ہو جائے اس نے کہا تم لوگ یہ دیکھو جب وہ ظالم زندہ تھا ہم نے یہ دن نہیں دیکھے تھے یہ برے دن ہم نے تب دیکھے جب اس ظالم کو مارا گیا اور ظلم بڑھ گیا جب تک وہ ظالم زندہ تھا ہمارا دن مسجد نماز پڑھتے تھے با جماعت اب مسجد کہاں ہے ہمارے بچے سکول میں جاتے تھے آج ہمارے بچے دیکھو سامنے بےچارے پڑے ہوئے ہیں کوئی بیمار ہے کسی کے پاس کھانے نہیں کسی کے پاس پینا نہیں اپنا کاروبار جاری تھا اپنی دنیا آسانی سے ہم گزار رہے تھے دین بھی تھا دنیا بھی تھی آج تمہارے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں تو امن امان نہیں ہے تو یاد رکھ میرے کو کچھ بھی نہیں تو اس شخص نے یہ گواہی دی اور یہ تو پرانی بات ہے چند سال پہلے کلینک میں سے ایک نرس جو سماجی وہ گئی یمن میں گئی کیونکہ سمال تو جا نہیں سکتے تو کہ جو گھر والے سارے جو ہیں رشتہ دار سارے یمن میں ملنے کی کئی سالوں کے بعد ورنہ بھائی مجھے تعجب ہوا اس نے کہا جب واپس آئی جو سومالی یمن میں رہتے ہیں وہ یہ تمنا کرتے ہیں کاش اسرائیل شمال کو لے لے فلسطین کو چھوڑ دے ہمیں امر امان تو مل جائے ماہ میرے بھائیوں آج ہمارا جھگڑا اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی وجہ سے ہے بعض ملکوں کی وجہ سے ہے یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن جن جی لوگوں نے امر امان کو کھویا ہے ان کا حال ذرا جا کے پوچھو کیا حال ہے ان کا انہوں نے وہ برے دن دیکھے وہ کٹن دن دیکھے ہیں ہمیں کیا پتا ہم تو بیٹھے امن و امان میں پکے چر رہے ہیں ایسے چڑھ رہے ہیں ہمیں کیا پتا امن و امان ہوتا کیا ہے جب امن و امان چلا جاتا ہے پھر پتہ لگتا ہے کتنی بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی بات کی ہے بھائی اسرائیل کو ملک چاہیے نا زمین چاہیے ہمارا ملک لے لیں لیکن ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں سبحان اللہ. تو میرے بھائی امن و امان بہت ضروری ہے علماء کے اقوال آپ اس درس کا رجوع کریں میں نے تقریباً بیس سے زیادہ علماء کی بات بیان کی ہے جن کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے مشہور قول ہے فویب الیا رحمۃ اللہ علیہ کا اور شیوس متھی میں نے اسی قول کو دوہرایا ہے کوئی جانتا ہے کون سا کال ہے ایک رات بغیر حکمران کے ساٹھ سال ظالم حکمران ہاں ساٹھ سال ظالم حکمران کی حکومت بہتر ہے Nee. نہیں ایک رات بغیر حکمران کے ساتھ گزارے کون سی بہتر ہے ساٹھ سال کا حکمران سال اللہ ساٹھ سال ظالم حکمران کی حکومت کے اندر رہ کر زندگی گزارنا بہتر محب محب ہے اس سے کہ آپ لوگ ایک رات بغیر حکمران کی زندگی گزارے یہ میرا قول نہیں ہے فغر بن حیاب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے اور شہزان جنتے میں رقم تعلیمی کا یہ فرمان ہے انہوں نے دیکھا ہے نسر و شریا میں انہیں واقعہ کو دیکھا ہے انہیں حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب امن ومان چلا جاتا ہے تو امت کا کیا حال ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ایک اسی بھی بات میں ختم کرتا ہوں حق میں وقت کو نصیحت کیسے کی جائے حکومت فرم برداری میں میں زیادہ تو عہد نہیں بیان کر سکتا لیکن آخر میں ایک میں بیان کر دوں فرم برداری کے تعلق سے کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکمران کی فرم برداری واجب ہے جو اچھا ہو نیک اور صالح ہو جیسے صحابہ کرام تھے جیسے بعد میں آنے والے لوگ تھے جو حکمران بھی سب اچھے تھے نیک تھے صالح تھے بدکاروں کی بات ہم روک کر رہے ہیں جو آج موجود ہیں یا بدکار ہیں ان کی بات ہم کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے ان کی فرم برداری کرنی چاہیے تم لوگ یہ تو حجاج بن یوسف ظالم تھا لیکن وہ نمازی بھی تو تھا نمازی تھا پرہیزگار تھا اچھا تھا لیکن آج کل جو لوگ موجود ہیں ان کی بات ہمیں بتائیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے جو بدکار لوگ ہیں آخر تک یہاں پر صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ حدیث مشہور ہے حدیث حضیث بن علیمان وطان ہو کی مشہور حدیث کہ خیر اور شر کے بارے میں جو سوال کرتے تھے ایک روایت مختلف روایت ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے میرے امت میں یعنی حکمران لوگ ایسے حکمران آئیں گے میری امت میں جو میرے راستے پر نہیں چلیں گے میرے سنت پر عمل نہیں کریں گے اور ان میں ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسانی جسم کے اندر دل شیطان کے ہیں جسم انسان کا ہے اور شیطان کا دل جس انسان کے اندر ہو اس سے کوئی اچھا کام آپ سوچ سکتے ہو کوئی اچھا ہی وہ کر سکتا ہے اس کی زبان سے اچھی بات آئے گی اس کے دل کی نیت میں اچھی نیت ہوگی اس کے بدن اور آغا پر اچھے کام سرزد ہوں گے ہر کس نہیں آگے صاحبی پریشان ہو کے سوال کرتے ہیں ارض کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ فی الحمۃ وسلم کئی فاصلہ ہے میں تب کیا کروں اگر ایسے حکمران آج ابت پر عرما زندہ تو میں تب اس وقت کیا کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کالم امیر اس امیر کے حکمران کی فرم برداری کرو اتنی نہیں وہ ان ور بحرکھ وہ اخذ مک اگرچہ وہ تمہیں کوڑے بھی مارے اور تمہارے مال کو بھی چھین لے اس کے باوجود بھی تم اس کی فرم برداری کروان دل شیتان کا ہے بدکار ترین انسان ہے شیطان سے کوئی بھی اچھ عمل ہو نہیں سکتا اس کے ساتھ ساتھ اس شخص حکم دیا جا رہا ہے جو مظلوم ہے جس پر ظلم کیا جا رہا ہے جس کی کبر پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں جس کے مال کو چھینا جا رہا ہے دنیا چلی جاتی ہے چلی جائے لیکن حکمر فوار ضرور کرو کیونکہ اس کی نافرمانی میں دین پر بھی ضرب پڑتی ہے نصیحت کی بات میں کر رہا تھا یاد رکھیں کہ علماء رسول و جماعت جو ہیں اپنے اصول میں اس کو بھی شامل کرتے ہیں جب حکمران فرم برداری کی بات کرتے ہیں نمبر ایک کہ حکمران کی فرمبرداری برداری ہر اس معاملے میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانی نہیں ہے لا مخلوق انفی معافی عت الخالق اس قاعدے کی بنیاد پر نمبر دو جب نصیحت کرتے ہیں ان کے بنیاد بنیادی وصولت یہ بھی اصل موجود ہے کہ حکمران کو نصیحت بھی کرنی چاہیے لیکن مصنون طریقے سے بدعی طریقے سے نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسنون طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ حکمران کو کس طریقے سے نصیحت کی جاتی ہے ابن ابی عاصم نے کتاب و اور امام احمد بن حمبر مسند میں ان کے علاوہ بھی دیگر عزیزی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس کوئی نصیحت ہو لیدی سلطان کسی حکمران کے لیے فلاں دیا اعلانیہ نمبر ایک اسے سارے لوگوں کے سامنے شرع عام نہ بیان کرے ولیخل ہی نمبر دو اس کا ہاتھ پکڑ لے ولی ہی نمبر تین اسے علیحدگی میں لے جائے اور اسے وہ نصیحت بیان کر دے فلم قبیل ہے اگر وہ مان لے تو الحمد وہ مان چکا ہے اس کا کام پورا ہو گیا ہے و ان مدح کا نقد عد ال اگر وہ اسے چھوڑ دے اس کا انکار کر دے نصیحت پہ عمل نہ کرے یا اس کو نہ سننا چاہے تو اس شخص نے اپنا فرض پورا کر دیا اپنی نصیحت پہنچا دی قیامت کے دن اس کی پکڑ نہیں ہوگی اس حدیث میں جو تین بڑے فوائد ہیں نمبر ایک حکمران کی, حکمران کو نصیحت کرتے وقت مکمل الہدگی اختیار کرنی چاہیے اور چھپ کے سے حکمران کو نصیحت کرنی چاہیے نمبر دو جو شخص اس طریقے سے سنت کے طریقے سے نصیحت کر لے وہ اپنی گردن آزاد کر چکا ہے اس کی پکڑنے ہوئے قیامت کے دن اور وہ گنہگار نہیں ٹھہرے گا نمبر تین اگر حکمران اس کی بات مان لیتا ہے نصیحت قبول کر لیتا ہے تو وہ عجر صاحب کا مستحق ہے اگر نہیں مانتا تب اجر صاحب کا مستحق ہے. کیونکہ اس نے اپنی بات بیان کر دی ہے اس کی دوسری دلیل سے مسلم میں سیر اسم بن زید روتر انہوں کہ بعض لوگوں نے کہا اے اسامہ تم اسمان اور انہوں کی طرف کیوں نہیں جاتے اسے بات کیوں نہیں کرتے اس کو نصیحت کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں جب بھی بات کروں تم لوگوں کے سامنے کروں اللہ کی قسم میں نے ان سے بات کی الہر کی میں صرف ہم دو تھے کوئی نہیں تھا میں بہن ہوں بہن ہو کوئی اور نہیں تھا اکیلے میں اور میں, میں نے یہ عمل اس لیے کیا کیونکہ میں شرک کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا تھا کا دروازہ کیا تھا اگر میں ہم لوگوں کے سامنے نصیحت کرتا لوگ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے افراتفری کا عالم ہوتا اور لوگ کیا کہتے کہ صحابی رسول نے عمل کی اس ہم یہ عمل کرتے ہیں سبحان اللہ دیکھیں اور آج کے دور میں جب کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ حکمران کو ممبر بھی کھڑے ہو کر برا بلا کہو نیٹ کے اوپر برا بلا کہو چینلس میں برا بڑا کہو اخباروں میں برا بڑا کہو بالکل اسی کوئی دلیل نہیں ہے میرے بھائیو یہ جائز نہیں ہے شرح کوئی دلیل نہیں ہے جو دلائل موجود ہے کہ کتاب اور سنت میں وہ اس کی بالکل منافی ہے جو آج کل ہو رہا ہے یہ میں بیان کر رہا ہوں میں بین, بین کر رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں وہ کون سا مسلمان ہے یا وہ کون سا قرآن جو کہتا ہے ہو میرا ہاتھ پکڑو مجھے نصیحت کرو کوئی ہے یہ تو وہ اپنا ممکن بات کرو نہیں میں عمران کی بات نہیں کر رہا ہوں بات ممکن یہ ہے فرق قلعہ مسقط آتی ہوں تم وہ قرآن تک نہیں پہنچ سکتے میں جانتا ہوں لیکن تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن تک پہنچ سکتے ہیں ان کی طرف جو کرو آپ نے اپنی بات ان سے کہہ دینی ہے علماء کا یہ کام ہے آپ کی پہنچ علماء تک ہے علماء اپنی بات کرتے ہیں برانوں سے نصیحت کا کام جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے اگر عام لوگ جا سکے تو الحمدللہ نہیں جا سکتے تو علماء عوام الناس کا راستہ ہے علماء علماء کی طرف جائیں اور اپنی بات کر لیں علماء گردن میں آپ لوگوں نے اس بات کو ڈال دیا اب علماء اپنے طریقے سے نصیحت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اگرچہ دوسرے طریقے بھی موجود ہیں خط مو... خط لکھیں ایوان صدر میں خط لکھے بھیج دیں کوئی پڑھے نہ پڑھے تمہارا کوئی کام ہے اس میں بھیج سکتے ہیں نیٹ پہ, ویب... پہ ویب سائٹ اس پہ بھیج دیں ای میل کے ذریعے اس کے علاوہ علماء کا جو راس زیادہ آسان ہے بلکہ ٹیلی فون کا بھی طریقہ ہے کہ ٹیلی فون بھی لوگ نہیں سنتے بعض اوقات کچھ لوگوں نے اس طرح کے شروع کیا تھا ٹائم دیتے تھے لیکن یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ لاکھوں لوگوں میں کسی لوگوں کی بات سنیں گے وہ اور یہ بالکل محال ہو جاتی ہے اس لیے یہ راستے بھی بند ہو گیا لیکن جو راستے آج موجود ہیں امت میں ان کو اپنایا جائے خود اب تو ہر ایرا گہرا بات کرتا ہے گز ریڑھی والا ہے وہ بھی بیس گالی دے گا وہ باتیں کریں گے حکمران کے خلاف ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے عام لوگوں کے مجالے سے دیکھیں کیا ہوتا ہے علماء فتح فرماتے بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ غیبت تو ویسے حرام ہے اور سب سے بدتری غیبت وہ ہے جس میں علماء اور حکمرانوں کو حکمرانوں پر غبت کی جائے اور فرماتے ہیں کہ غیبت کا گناہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھائے علماء فرماتے جو لوگ حکمرانوں کی اور علماء کی غیبت کرتے ہیں وہ صرف مردار بھائی کا گوشت نہیں کھاتے مردہ بھائی گوشت نہیں کھاتے بلکہ زہریلا گوشت کھاتے ہیں مردہ بھی ہے گوشت بھی کھانا ہے لیکن اس گوشت میں زہر بھی ہے اتنے گناہ ہے اس میں وجہ کیا ہے کیونکہ جب علماء کی حبت کی جائے گی عوام الناس کے دلوں میں کیا قدر و قیمت رہے گی علماء کی کون رجوع کرے گا آج کا جو افرت تفریح ہے ہر داڑی والا بیچارہ مولوی سمجھا جاتا ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی یہ بات کہاں سے ہے یہ ہم لوگوں نے دل میں ڈالی ہے عوام الناس آپس میں بیٹھ کے وہ مولوی اس کو تو حلوے کی ضرورت ہے وہ مولوی اس کو تو پیسے کی ضرورت ہے وہ مولوی اس کو تو گاڑی کی ضرورت ہے ہر داڑی والا آج مزاق بن چکا ہے وجہ کیا ہے عوام الناس کی محفلوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں یہ باتیں ہوتی ہیں اور جب وہ قرآن کے خلاف ایسی بات کی جائے تو اس کی قدر و قیمت بھی دل میں کم ہو جاتی ہے عوام الناس نکلتے ہیں جلد سے جلوس ہوتے ہیں فتنے قتل وارت ہوتی فتنے ہوتے ہیں اور اب لوگوں کے سامنے میں شمال کی مثال دے چکا ہوں یا آپ کو کسی نے کہا کوئی علماء مل نہیں سکتے کسی عالم نے آپ کو کہا ہے یا کسی نے نے کہا ہے نہیں دیکھیں نا بات آپ کو کسی عالم نے کہا وہ پھران نے کہا ہے جوڑ دیں یعنی کہ ویسے تو کوئی راستہ نہیں ہے اپنی اپنی کہ حکمران یعنی ہماری بات یہ یہ جو طریقہ لوگوں نے شروع کیا یہ صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ نہیں دیتے تو اللہ مومن ہے جو حکمران کو کہتے ہیں ہمیں وہ کہ ہم سے خالی ہوئے مومن بات جو شریعت کی بنیادی اصول ہیں ان اصول کو میں نے بیان کر دیا کہ حکمران کو کس طریقے سے نصیحت کر سکتے ہیں ان اصولوں پہ بات نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرے گا کیونکہ اس کے کی اصول موجود ہیں ایک شخص اگر حلال نہیں کمائی نہیں کر سکتا کیا وہ حرام کھائے گا حلال کمائی نہیں اس کا راستہ رشوت کا دور ہے آج کل رشوت دے کے کام کرے یا بوکھا بیٹھ کے انتظار کرے کیا کریں گے آپ کیا کریں گے رشوت دے گی آپ آپ سے پوچھ رہا ہوں رشوت دے کے کام کریں گے سبحان اللہ بھائی طبقہ کہاں گیا پھر یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے میرے بھائی رسک آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہے یاد رکھیں اگرچہ آج دیر سے ہے کل آپ کو ضرور ملے گا اس دنیا میں یاد رکھیں کوئی شخص بھوکا رزق کی قلعے وجہ سے نہیں مرا یہ کہ اس کے اپنے اعمال ہوں گے رز ایک روایت میں رزق انسان کے پیچھے ایسے دوڑتی جیسے موت دوڑتی ہے اس وقت تک اسے موت نہیں ہے کہ جب تک کہ اس کا رزق پورا نہیں ہوگا یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں اگر آپ کے سامنے حلال راستہ نہیں ہے تو آپ کے لیے کبھی بھی جائز نہیں ہے کہ آپ رشوت دے کے حرام کمائی حرام کمائی لیں یا کوئی حرام کام کریں اب رشوت جانتے کسے کہتے ہیں میں رشوت اس کو کہہ رہا ہوں جہاں پر دو لوگوں نے اپنی اپلیکیشن دی ہے اور آپ کا میرٹ ہے دوسرے کا میرٹ نہیں ہے دوسرے نے پیسے زیادہ دے کر آپ کے حق کو مار دیا ہے میں سرشد کی بات کر رہا ہوں آپ نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کے جو روزی پہ آپ نے لات ماری ہے وہ کیا جائز ہے تو یاد رکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے شریعت کے اندر جو حدیں موجود ہیں ان حدوں کے اندر ہم بات کرتے ہیں حکمران سنتا ہے نہیں سنتا ہے اس کے لیے یہ جواز بالکل نہیں بن سکتے آپ مائک اٹھا کے آپ بات کریں آپ کی بات ہے علما تک آپ پہنچا دیں جب علماء قاصر ہیں اس تک پہنچنے کے تو آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں مجھے بتائیں میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں کہ ہر شخص اپنی مجالس کی زینت ان باتوں کو کرے یہ انصاف ہے آپ نے اپنی بات پہنچانے علماء تک اب یہ نہ کہ علماء بھی نہیں سنتے یہ بھی یہ کہ کہتے ہیں آپ الحمدللہ للہ آپ اپنے علما تک پہنچا دیں آپ کی گردن آزاد ہو گئی فقط عبد اللہ علیہ اب جو علماء ہیں اگر وہ حکمران تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ جانے اور, اور وہ حکمران جانے اب انہوں نے کیا کرنا ہے کس طرح سے نصیحت کرنی ہے بات آتی خروج کی یہ سننا چاہتے ہیں آپ کہ پھر ان کے خلاف کاروائی کی جائے وہی آگ شرطیں ہیں اگر حکمر کافر بھی ثابت ہو جائے مومن ہے جی ہاں شرط نہیں, ہے کا نہیں اس کا مفہوم یہی میں بتایا ہے کہ حق بات وہی ہے جو نبی کرسلم نے فرمائی ہے اب ایک حدیث کو اپنے دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں کیا تو نبی کسانوں کے فرمان میں تو اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ حق بات پہنچانی کیسی ہے وہاں پر حق بات کرنی ہے آپ یہاں پر کیسے کرنی ہے تو بات تو نہیں ہے دونوں میں دونوں کو جمع کرے نا طریقہ یہی حق مت آپ نے پہنچا دی ہے ظالم برہا نے اپنے بات پہنچا دی لیکن اس طریقے سے پہنچا دی ہے اگر کہ آپ کی گردن بھی قلم کرے تو آپ شہید ہیں لیکن طریقہ کون سا ہونا چاہیے یہ کہا کہ الفاظ ایک لوگوں کے سمبر پر کھڑے ہو کر بات کرے مجھے بتائے کسی عالم کا قول تو دکھائے صابہ کرام کسی صاحب مجھے دکھا دیں کہ انہوں نے ایسا کیا ہو ساو کرام کے زمانے میں حجاب زندہ تھے اور اس سے بڑا زائن شہد امن میں نہیں آیا ایک لاکھ بیس ہزار کو اپنے ہاتھ سے زبا کے اس بندے نے ماں بھی شامل تھے تابعین بھی شامل تھے ایک لاکھ بیس ہزار صدر انس بن مالک زندہ تھے صدر عبداللہ بن عمر زندہ تھے ایک اور بیان کر سکتے ہیں انہوں نے کبھی بھی یہ کہا ہو کہ یہ تو نہیں سنتا کسی کی ہم ممبر میں کھڑے ہو کر اس کے خلاف بات کریں صدر عبداللہ بن عمر غزل انہما اپنے بچوں سے پوتوں سے قسم لیتے ہیں کہ تم لوگوں نے اس شخص کی بیات اپنے سر پہ رکھنی ہے کبھی توڑنی نہیں جب تک میں زندہ ہوں وہاں پر ذبح کر دیا گیا ایک لاکھ بیس ہزار کو یہاں پر قسم لے رہے ہیں اپنے بچوں سے کہ بیات ابھی نہیں ختم ہوئی شخصی کی یہ نہ سمجھنا کہ ظلم کی وجہ سے بیات ختم ہو گئی ہے کسی ایک اکانم کا قول تو دکھا ایک بھی آپ کو سلو سال میں سے جماعت میں سے ایک بھی کال نہیں ملے گا خواہشی کال تو آپ کو ملتے رہیں گے جہاں سے آپ لیں گے لیکن علماء سلف میں سے آپ کو ایک قول بھی نہیں ملے گا جس نے یہ کہا ہو کہ اگر کوئی حکمران نہیں سنتا تو اس کے خلاف اس طریقے سے آپ مائک پکڑ کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اس طریقے سے نصیحت کریں اب بن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں صدر مشاہد بن زید کے اس فرمان کے بعد سیم مسلم کی شرح کرتے ہوئے انہیں فرمایا ہے جب لوگوں نے اس راستے کو نہیں اپنایا جس راستے کو سی اسام بن زید نے اپنایا تھا یعنی خاموشی میں نصیحت کرنا اور اپنا راستہ ایجاد کیا اپنی مجلسوں میں جہرن لوگوں کے سامنے بازاروں میں صدر عثمان بن عفان کی برائیوں کو انہیں برا بلا, برا بلا کہا گیا کہ برائیوں کو بیان کیا گیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری بات جب ان تک پہنچ گئی تو نصیحت ہوگی تو وہی دروازہ فتنے کا کھلا شر کا دروازہ کھلا جس کے بارے میں سیر و صحابی زید نے فرمایا کہ میں دروازہ نہیں کھولنا چاہتا تھا اور ایسا دروازہ کھلا اس کے اینڈ کیا ہوا عثمان بن افطار والوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا اور شہید کرنے والے قتل کرنے والے کون تھے یہ تو نسارا تھے قدم پڑھنے والے مسلمان تھے یہی سوچ رکھنے والے خوارج تھے جو لوگ کہتے تھے نصیحت تو سنتے نہیں ہیں ہم نصیحت کیسے پہنچائیں ان کو اپنا کام تو ہم کر چکے نصیحت تو کر چکے سنتے نہیں ہیں تو اس طریقے سے حکمران کی نصیحت جو ہے وہ فرض ہے لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نمازوں ہم پڑھتے ہیں نماز نبوی وہ لوگوں سے جھگڑتے نماز حنفی کیوں پڑھتے ہو نماز شاف ہے کیوں پڑھتے ہو نصیحت کا طریقہ نبوی کیوں نہیں ہونا چاہیے نصیحت کا طریقہ کیوں خارجی ہونا چاہیے جب نماز نبوی ہے تو نصیحت کا طریقے میں نبوی ہونا چاہیے دونوں میں فرق کیا ہے مجھے بتائیں حکمراہ کو نصیحت کرنا بھی عبادت ہے میرے بھائی کیوں نصیحت کرتے ہو اپنی گردن موت میں کیوں دیتے ہو ایسی دنیا کے لیے دیتے ہو کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرض ہے اور یہ عبادت ہے اس میں مجھے صوب اللہ تعین نے رکھا ہے نماز کیوں پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسے نماز ادا کرتے ہو جب نماز کے طریقے میں جھگڑتے رفتہ نہیں کرتے لوگ جھگڑا ہے نمازیں باطل کر دی لوگوں کی ایک مسئلے پہ یہاں پر تمہارا وہ جذبہ تمہارا وہ ایمان کہاں گیا اگر اس کو ہوا نفس نہیں کہتے خواہش نفس نہیں کہتے کس کو کہتے ہیں اگر واقعی آپ کا طریقہ نبوی طریقہ ہے جیسے نوازی نبوی آپ کی سرک صاحب کا جہاد بھی نبوی ہونا چاہیے آپ کی نصیحت کا طریقہ بھی نبوی ہونا چاہیے ہماری تو یہ گزارش ہے آپ ثابت کر کے دیں جو میں نے بات کی ہے نصیحت کا یہ طریقہ نہیں ہے ایک عالم کا قول دکھا کے دیں ایک صاحب کا قول دکھا کے دیں سرو صالحین میں سے سینکڑ علماء گزرے ہیں ایک کا کال تو دکھائے ایک عالم ممبر پر کھڑے ہو کر ایک حکمران کو برا بالا کہا ہوں. ممبر پہ کھڑے ہو کر برو برانی کہا نصیحت کی ہو علما کے قول موجود ہیں دکھائیں کتابیں موجود ہیں وہی کتابیں ہم تو پڑھتے ہیں یہ بات میں کہاں سے لے کے آئے ہر درس میں دسو علما کے اخبار دسواں بیان کر کے کہاں سے لے کے آئے وہی کتابیں آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں انہی کتابوں سے ہمیں دکھا دیں اللہ کو خیر دے اور میں قسم کھا رہا ہوں ہمیں اقوال دکھا کے ہمیں راستہ غلط ہے میں قسم کھا رہا ہوں اس راستہ کو ہم چھوڑ دیں گے ہم حق کی تلاش میں ہیں جہاں پر حق ہے ہم پہ چلنے کے لیے تیار ہیں ان میں نے پہلے بیان کیا کہ اس کو میں نے تین چار سال پڑھنے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد میں نے ضرورت کی میں بات کروں علماء کے اقبال دیکھے اور اما کی طرف گیا ان سے سوال کیے میرے اندر اتنی غلط فہمیت تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں آج سے آٹھ دس سال پہلے میں ایسا شخص تھا جب اس ولادنی کا نام ہوتا کوئی شخص اگر برا بلا کہے تو اس کو گروا پکڑ لیتا تھا میں جیسے آج جذبات موجود میں بھی اسے جذباتی ہی تھا جہالت ہی کم علم تھی مجھے پتا نہیں تھا لیکن جب علم حاصل کرنا شروع کیا علما سے علم حاصل کیا علماء حق سے صلیف صالحین کے راستے کو اپنایا اور میں دیکھا کہ حق کہاں پہ ہے باطل کہاں پہ ہے جیسے ان لوگوں نے میری نماز کو نماز نبوی بنا دیا نماز حنفی میرا فضا نہیں کرتا تھا مجھے پتا نہیں تھا کرنا ہے میرے تھا حنفی تھا جیسے ان لوگوں نے میری نماز کو نماز نبوی بنا دیا میرے حج عمروں کو حج اور حج نبوی بنا دیا اور عمر کو نبوی طریقے سے بنا دیا میرے روزے کو میرے زکوت کو نبوی طریقہ دے دیا تو اسی طریقے سے اس راستے کو بھی انہوں نے جو بیان کیا ہے تو مجھے نبی راستہ یہاں پہ نظر آیا ہے اسی میں نے اس کو اپنایا ہے میں ضرورت کبھی نہ کرتا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کرتا اور ایسے مسئلے کو بار بار میں بیان کرتا اختلاف موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو حق بات ہے وہ یہ ہے جو میں بیان کر جو میں نے اور اسی پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اسی سلویت کے راستے پر میں زندہ رہوں اور جب میری موت ہو تو اسی راستے پر ہوں اللہ تعالیٰ سے دعائے ہمیں صالح کی توفیق عطا فرمائے اور آن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہمارے ضروریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خورفا سے نجات ادا فرمائے عزت سکون وسلم الحمد اللہ وصل اللہ وسلم مبارک محمد السلوم